نائنٹین ٹو نہیں یہ اصل میں ہے انیس سو پچیس سے پہلے چونکہ انقلاب شروع ہو گیا اور انہوں نے انیس سو تیس پر مکمل قبضہ کر کے جنت ابکے جنت مالا یہ سب توڑ دیا تو اس سے پہلے جو ترکیوں کا دورہ تھا سلطنت عثمانی اس میں چاروں طرف چار مسل تھے کوئی جھگڑا ہی نہیں ایک تو یہ کہ اتنی پبلک نہیں تو ہر آدمی اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتا شافی شافی کے پیچھے حملی حملی کے پیچھے ہنفی ہنفی کے پیچھے مالکی مالکی کے پیچھے یہ ہر آدمی اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتا تاکہ کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں اور کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا تھا ان میں جی